السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الله بعده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغاوا صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم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 الدین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے القئی سمندان ہو وہ امن علی مابعید المعود کی انتہائی سمجھدار اور دانا اور بینا وہ انسان ہیں جو دنیا کی زندگی میں اپنا حساب لیتا رہے اور پھر وہ عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے جبکہ کہ بل عاجز ہو من اطبا نسا ہو ہوا متمنا اللّہ وہ انسان انتہائی عاجز ہے کمزور ہے اور احمد ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا پیروکار ہو اور اس کی زبان پر باتیں یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ پر تمنائیں قائم کر کے بیٹھ جائے لیکن حال یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کا تابع ہے اور پیروکار ہے اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کو جانچتا رہے اور اپنا حساب خود لیتا رہے اور ایسے عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے کیونکہ موت ایک حقیقت ہے جو سب کو لاہق ہونے والی ہے کل نفس اور پھر یہ امت اس امت کے افراد کی زندگی بڑی محدود ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہمارو امت ہی ماں بین بکلک کہ میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہے اور بہت تھوڑے لوگ ستر سال کو عبور کر سکیں گے اور اس پر مستضاد یہ ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ایک یکفر الحرج قرب قیامت قتل و غارت گری بڑھ جائے گی اور خون ریزی عام ہو جائے گی اور یہ دور داخل ہو چکا ہے ان دنوں دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے افراد فوت ہوئے ان کی وفات کی خبر آئی اور بہت سو کے جنازے ہم نے پڑھے یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں بقول شاعر و عید حمل تھا عید القبور جنازہ فائلم بننا کا محمول کہ جب تم قبرستان کی طرف کوئی جنازہ لے کر جاؤ تو یہ سوچتے ہوئے جاؤ کہ اس کے بعد میری باری ہے اور مجھے یوں اٹھایا جائے گا اور اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس گھاٹی کی تیاری کرتے رہنا بہت ضروری نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا منب المعود ہے موت کی تمنا نہ کیا کرو فود المطلاء شدید الم کیونکہ مرنے کے بعد جو اگلے جہاں کا منظر ہے اور جو عالم برزخ میں جھانکنا ہے وہ بڑا روح فرساد اور بہت شدید اور ناقابل برداشت شریعت متحرہ نے ہمیں ایک ہتھیار دیا ہے اسے اگر استعمال کیا جائے تو موت کے بعد کا مرحلہ بڑا آسان ہو سکتا ہے اور وہ اتھیار جسے نبی علیہ السلام نے سید الاستغفار کا نام دیا ہے استغفار کے وہ کلمات جو تمام کلمات کے سردار ہیں سید الاستغفار تمام استغفار کے کلمات کے سردار ہیں یہ کلمات جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من منقالہ حافظ نہارے کہ جو شخص یہ کلمات دن میں پڑھ جائے صبح کو پڑھ جائے اللہ تعالیٰ اس کو صبح کو پڑھنے کی توفیق دے دے اور پھر شام ہونے سے قبل اس کی موت واقع ہو جائے تو ان کلمات کی برکت سے کان من آہل جنت وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص شام کو پڑھ جائے اللہ تعالیٰ اس کو شام کو یہ کلمات پڑھنے کی توفیق دے دے اور رات کو اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا بلکہ سنن نسائی کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وجبت لہ الجنہ ان کلمات کو پڑھ کر فوت ہونے والے کے لیے جنت واجب ہو جائے مگر اس حدیث میں ان کلمات کو پڑھنے کی ایک شرط ہے اور وہ شرط منہ بہ پورے یقین کے ساتھ یعنی پڑھنا یقین کے ساتھ ہے پھر یہ فضیلت حاصل ہوگی یہاں یقین کے دو محل ہیں دو مقام ہیں ایک یہ کہ جو علم ان کلمات میں دیا گیا ہے جو عقیدے کی باتیں ان کلمات میں مذکور ہیں ان پر پورا یقین پوری طرح ایمان ہو کسی جسم کا شک نہ ہو کسی قسم کے شبہ ہمیں مبتلا نہ ہو بلکہ یقین کامل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہو اور دوسرا یقین کا محل ان کلمات میں مذکور جو ثواب ہے کہ وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا اس پر پورا یقین ہو کچھ شک و شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میں داخل ہوں یا نہ ہوں نہیں یقین کامل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے یہ طے کر کے کہ میں یقیناً جنت میں داخل ہوں گا کوئی شک و شبہ نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی خلیجان نہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ ان کلمات کو ہم پڑھیں اور سمجھیں اور جو علم دیا گیا ہے اس علم کو ایسا قبول کریں کہ یقینی یقین ہو اور کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو اس حدیث کے رابع شداد اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق انصار مدینہ سے تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حسان ابن ثابت کے بھتیجے تھے ان کا شمار بڑے جلیل صحابہ میں ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد شام چلے گئے اور وہیں فوت ہوئے صحیح بخاری میں ان کی ایک ہی روایت ہے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں سید الاستفار کی رسول اللہ تم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ سید الاستفار اڑ جائے الفاظ کیا ہے اللہ اللہ خلفطانی گوانا ابد اللہ کا مستطاطرات ابو کب نحمت کا وہ ابو اب بھی فخر اللہ اس کا ترجمہ اور مختصر مفہوم یہ ہے اللهم اے اللہ انت رب تو میرا رب ہے یعنی اس دعا کا آغاز اللہ سے ہو رہا ہے جو اصل میں یا اللہ تھا یا عرف ندا ہے جس کو حذف کر دیا گیا اور اس کے بدلے آخر میں میم کا اضافہ کر دیا تو یا اللہ سے اللہ بن گیا ایسا کیوں ہے تاکہ ہر دعا کا آغاز یا سے نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو جو کہ اللہ ہے اللہ اے اللہ دعا کے آغاز میں یہ اس میں آدم عالم العلام سب سے بڑا نام کائنات میں اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام جو بڑے معانی کو سمیٹے ہوئے ہے جن معانی تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے بلکہ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے اور اللہ کا معنی اور مفہوم بیان کرنا شروع کر دے تو کامیاب نہیں ہو سکے گی سارے معانی کا احاطہ نہیں کر سکے گی تو جس دعا کا آغاز اللہ سے ہو تو کتنا یہ عمدہ آغاز ہے اور کتنا ایک جامع آغاز ہے اس لیے بعض دعائیں تو اللہ سے شروع ہوتی ہیں اور بعض ربنا سے اور رب بھی اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو بڑے معانی کو سمیٹے ہوئے ہیں اور یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے کہ اللہ یا ربانہ سے دعا کا آغاز ہو اللہ تو ربی یا اللہ تو میرا رب ہے تو میرا رب ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار و اعتراب ہے تو میرا رب ہے اور یہ توحید کا آغاز ہے کیونکہ توحید ربوبیت جو ہے اس کا سب سے پہلا معنی اللہ تعالی کے موجود ہونے کو ماننا کہ وہ ذات حق ہے اور موجود ہے اس کو خالد ماننا اس کو مالک ماننا اور اس کو پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ماننا یہ تین معنی ہیں ربوبیت کے رب ہونے کے انتا رب کی تو میرا رب ہے یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا خالق ہے اور پوری کائنات کا خالق ہے پوری کائنات مل کر بھی ایک مکھی تک نہیں بنا سکتی بلکہ مکھی تو زیرو ہے ایک ذرے کی تخلیق پر بھی قادر نہیں ہے کہ میرا عقیدہ ہے ذرے سے لے کر ان وسیع آسمانوں تک جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں ہر شاعر کا تو ہی خالق ہے سب سے بڑی مخلوق تیرا عرش ہے جس پر تو مستوی ہے اس کا بھی تو ہی خالق ہے پوری کائنات کا خالق تو ہی ہے اور تو ہی مالک ہے تو نے اس کائنات کو خلق کر کے کسی اور کی ملکیت میں نہیں دیا بلکہ تو ہی اس پوری کائنات کا حقیقی مالک ہے اور تو ہی اس کائنات کا مدبر ہے تدبیر کرنے والا تصرف کرنے والا جو تغیر اور تبدیلی رونما ہو رہی ہے کسی کا مرنا کسی کا جینا اور کسی کا صحت پانا اور کسی کا بیمار ہونا اور کسی کا مالدار ہونا کسی کا فقیر ہونا یہ آنا جانا حتیٰ کہ درخت کے ایک پتے کا جھڑنا پانی کے ایک قطرے کا گرنا تیرے تصرف اور تیرے عمر سے ہے اور تیرے علم میں ہے اور تو ہی اس پر قادر انتا ربی تو میرا رب ہے ان سارے معانی پر یقین اور یقین کے استحظار کے ساتھ یہ کلمہ کہا جائے ان ربی تو میرا رب خلق تھا تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو ہی میرا خالق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک واسطہ اور ایک وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے اور وہ ہے اس کے خالق ہونے کا اور اس کے رب ہونے کا کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں استغفار کر رہا ہوں تو یہ تیرے رب ہونے کا واسطہ تیرے خالق ہونے کا واسطہ یہ اللہ تعالی کی ایک بڑی ہی جامع صفت کا وسیلہ اور واسطہ ہے کہ تو میرا خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں میں تیرا مخلوق تو یہ خالق اور مخلوق کا تعلق کہ مجھے تو نے بنایا ہے تو نے پیدا کیا ہے جب تو نے پیدا کیا ہے تو, تو ہی میرے امور کو سنبھال لے میرے امور کو سنوار دے میرے امور کی اصلاح فرما دے میری حاجات کو پورا فرما دے اور اس وقت جو حاجت درپیش ہے وہ گناہوں کا ببال ہے الہ العالمین تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے تو یہ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کیا گیا اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دعا کی قبولیت میں سب سے قریبی وسیلہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ ہے اس کے دربار میں اس کی اسما کا وسیلہ اور اس کے صفات کا وسیلہ پیش کیا جائے پیارے بنبر محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا اسماؤ و صفات کے وسیلے سے خالی نہیں ہے. ہر دعائیں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت مجبور ہے یاد الجلال بل کرام عل دو بے یاد الجل کرام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے چمٹ جاؤ اس لفظ کے ساتھ یاد الجلال بل اکرام یاد الجلال ول اکرام اور یا حی و تیوم رحمت کا نستیر کوئی بھی دعا آپ لے لیجئے اس میں خالق کائنات کے ناموں اور کسی نہ کسی صفت کا وسیلہ اللہ کو پیش کیا گیا ہے یہاں اس کے رب ہونے کا وسیلہ اور اس کے خالق ہونے کا وسیلہ ہے اور پھر فروخت یہ بانا ابد میں تیرا بندہ ہوں عبد کہ بندہ ہونے میں مملوکیت کا اظہار ہے کہ تو مالک ہے اور میں تیرا نوکر اور غلام ہوں میں تیرا بندہ ہوں بڑی اس میں آجی اور انکساری ہے اور یہ بھی قبول دعا میں حسن ادب کے طور پر ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منوانی ہے اور دعا قبول کروانی ہے تو اللہ تعالیٰ کے آجز اور متوادے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے جو چیز جی سب سے بڑھ کر پسند ہے وہ کبر ہے تکبر ہے بڑائی ہے اور اپنی مخلوق کے لیے جو چیز سب سے بڑھ کر پسند ہے وہ مخلوق کی توازو ہے اور مخلوق کی انکساری ہے اللہ کے پیارے جو کا فرمان ہے میں قسم کھا کر یہ بتا سکتا ہوں کہ ماتواز آحدم دلّہ اللہ رفا اللہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے توازو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور بلندیاں عطا فرمائے گا عطا فرمائے گا اخرب ما العبد من ساجد بندہ اپنے پر کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں گرا ہو وہ چاند پر پہنچا ہو نہیں بلکہ سجدے میں گرا ہو اس کے پیشانی زمین سے ٹکی ہو اور اس کی ناک زمین سے مس ہو اس کے گھٹنے اور ہاتھ زمین کو چھو رہے ہوں اس سے بڑھ کر پستی کوئی نہیں اور اس سے بڑھ کر ایک انسان کی ضلعت اور کچھ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سب کچھ پروردگار کے لیے ہے اور پروردگار کے سامنے ہے فرما کہ سجدے میں جاؤ تو چھانٹ چھانٹ کر دعائیں کرو وہ قبولیت کا محل ہے اور قبولیت کا مقام ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے سامنے اپنی آرزی کو رکھا گیا ہے کہنا اب تک یا میں تیرا بندہ ہوں جیسا کہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ عظم کا فرمان اللہ حق تک ببن و حکتک ببن و امتک یا میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک نوکر کا بیٹا ہوں اور تری ایک لوڈی کا بیٹا یعنی توازو کی انتہا کہ میں بھی تیرا نوکر اور چاکر ہوں میرا باپ بھی تیرا نوکر تھا اور میری ماں بھی تری نوکر تھا. انتہائی توادوں کے ساتھ اپنے پرور کے دربار میں پہنچو اور گڑ گڑاؤ اور یہاں بھی اسی توادو کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کو خطاب اس کا اللہ ہونا اور اس کے دربار میں اس کے دو ناموں کا وسیلہ اور پھر اپنی توادوں کا اظہار اپنی انکساری اور ذلت کا اظہار اپنے رب کے سامنے اور آگے وان اللہ عہد کا مستطاعت اے اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں جتنی مجھ میں طاقت ہے اپنی بسات کے بقدر میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں یہ کلمات کلیماترا سوچ کر کہیے گا کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم ہیں اور جو وعدے ہم نے پروردگار کے ساتھ کیے ان پر قائم ہیں اور قائم نہیں ہے تو قائم ہونے کی کوشش کیجیے لیکن کچھ وعدے ایسے ہیں جن پر قائم رہنا فرض ہے ایک عہد اور فائدہ عالمی اور بھی ہوا تھا اللہ تعالی تمام روحوں کو پیدا فرما چکا ہے جب تمام روحوں کو پیدا فرما دیا تو اللہ نے ایک عہد لیا تھا خلست ہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں تمہارا مشکل گشاہ نہیں ہو تمہارا حاجت روا نہیں ہو تمہاری دستگیری کرنے والا نہیں ہو تمہارے امور کا مدبر نہیں ہوں تمام ارواہ نے کہا تھا بلا کیوں نہیں یار ہمارا مالک بھی ہے خالق بھی ہے مشکل گشاہ اور حاجت روا بھی ہے ہمارا معبود و مسجود بھی ہے ہمارا اس بار پر اقرار و اعتراف ہے کہ سب سے اولی عہد اور وعدہ تھا کہ سب کے سب کر کے آئے اور یہ وعدہ ایسا ہے جس پر تا حیات قائم رہنا فرض ہے تو یہ الفاظ کہتے ہوئے سوچو ہم اس وعدے پر قائم ہیں وہ اللہ الحدے کا واحدے کا مست اے اللہ میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم ہوں تو کیا قائم ہو کہ اللہ ہی رب ہے اللہ ہی کو مشکل گشاہ مانتے ہو کسی اور کو تو نہیں اللہ ہی حاجت روا کوئی اور تو نہیں اللہ ہی کو دستگیری کرنے والا مانتے ہو کسی اور کو تو نہیں اگر ایسا ہی ہے صرف اللہ ہی رب ہے اور وہی وہ مشکل گشاہ اور حاجت روا ہے وہی وہ عبادت اور سجدے کے قابل اور لائق ہے تو پھر اس عہد میں تم سچے ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم اس عہد میں جھوٹے ہو پھر یہ سید الاستفار ایک بار تو کیا ایک کروڑ بار بڑھ جاؤ کوئی فائدہ نہ ہوگا تو یہ جملہ جو ہے یہ ایک عہد کی یاد دہانی بھی ہے اور یہ جملہ ایک ترغیب بھی ہے اور یہ جملہ منہج حیات ہے چلے وہ عہد تو بہت دور کا عہد ہے ایک عہد آپ روزانہ کرتے ہیں نماز میں ایاک کا نا ٹو دو جس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں کسی اور کی نہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں کسی اور سے نہیں اس عہد پر قائم ہو یہ عہد کا روزانہ پچاسوں بار ہوتا ہے فرائض میں نوافل میں شب و روز کی نمازوں میں اور یہ تازہ ترین عہد جو روزانہ اپنے برپردگار بر کے ساتھ کرتے ہو کیا اس پر قائم ہو کیا واقعی تنا آپ کی ہر عبادت کا مرکز اللہ کی ساتھ ہے غیر اللہ کو سجدے تو نہیں ہوتے قبروں آستانوں کے طواف تو نہیں ہوتے کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہو حج بیت اللہ اللہ, اللہ کے گھر کے ساتھ مخصوص ہے کسی صحب یا تربت میں جا کر حج تو نہیں کرتے کسی لواری کے مقام کا حج تو نہیں کرتے کہ صرف اللہ ہی کی قسمیں کھاتے ہو کسی بابے کی قسمیں تو نہیں کھاتے ہر قسم کی عبادت کا جائزہ لو پھر اللہ ہی سے استعانت کا عہد کرتے ہو کہ تجھے اسے مد طلب کرتے ہیں کسی اور سے نہیں تمہارا کوئی خوص تو نہیں ہے کوئی قطب یا ابدال تو نہیں ہے سوچو اور غور کرو اپنے عقیدوں کا جائزہ لو اگر جواب نفی میں ہے تو پھر یہ سید الاستغفار قابل قبول ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت بھی ہے اور دوسروں سے استعانت بھی ہے تو پھر یہ سید الاستغفار اپنے تمام تر فضائل کے باوجود تمہارے لیے کوئی نفع کا باعث نہ ہوگا تو یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیرے عہد اور تیرے وعدے کی پاسداری کا اور میں اس پر قائم ہوں مستطاعت ہوں جتنی مجھ میں طاقت ہے تو بعض تو عہد ایسے ہیں جن پر قائم ہونا فرض ہے اور بعض عہد ایسے ہیں جن پر قائم ہونا استطاعت کے ساتھ ہے فتح کل تاہ مستطاعت ہوں جتنی تم میں طاقت ہے اللہ سے ڈر جاؤ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے فائدہ امردم بشئین فائد و مر ہوں مستوں کہ جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں تو جتنی تم میں طاقت ہے اسے بجا لاؤ لیکن یہ بات نوٹ کر لو کہ طاقت کا تعلق اعمال کی انجام دہی سے ہے اعمال کی نفی سے نہیں ہے یعنی طاقت کا محل عمل کرنے میں ہے عمل چھوڑنے میں نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے جیسے دو من کا پتھر ہو اور آپ سے کہا جائے اس کو اٹھاؤ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں یہ پتھر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے یہ ایک عمل کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن اگر وہی دو من کا پتھر ہو اور آپ سے کہا جائے کہ اس کو نہ اٹھاؤ تو اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے میرے طاقت کا تعلق اعمال کے انجام دہی سے ہے اعمال کو چھوڑنے سے نہیں ہے تو زنا کو چھوڑنے کا حکم ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں چھوڑنے کی طاقت نہیں چوری کو چھوڑنے کا حکم ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں چھوڑی چوری چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے شراب پینے کو چھوڑنے کا حکم ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں شراب چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ طاقت کا تعلق اعمال کی انجام دہی سے ہے ایک شخص یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو تم بیٹھ کے نماز پڑھو یہ تو کہہ سکتا ہے مجھ میں بیٹھنے کی طاقت نہیں تو تم لیٹ کر نماز پڑھ دو فتح خون مستطاح تم جتنی تم میں طاقت ہو اس قدرتا سے ڈر جاؤ اور اعمال کو انجام دو لیکن اعمال کو جہاں چھوڑنے کا حکم کہ فلاں کام نہ کرو فلاں کام نہ کرو ان کو چھوڑنا فرض ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کام کو چھوڑنا میری طاقت میں نہیں ہے غیبت نہ کرو کوئی شخص یہ کہے کہ غیبت نہ کرنا میری طاقت میں نہیں ہے تو یہ بات حماقت ہے تو ترق کے ساتھ اس حضاحت کا تعلق نہیں ہے بلکہ اعمال کے انجام دہی کے ساتھ اس حزایت کا تعلق ہے تو بندہ یہاں پر اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ جو بھی زیر عہد اور فائدے ہیں اپنی طاقت کے بقدر میں ان پر قائم ہوں اور ان کو انجام دینے کی کوشش کروں گا واہدی کا واحد کا مستطاعت آن شر ماسنات اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے اعمال کے شر سے یہ اللہ کے پیارے بےغمبر کی دعا ہے ہماری تعلیم اور ہماری ترغیب کے لیے جب اللہ کے پیارے بےغمبر جو معصوم تھے کہ دعا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ اپنے اعمال کے شر سے پنا چاہتا ہوں جن کے لیے کا باعث ہے تو اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنی حرکتوں اور اپنے اعمال کے شر سے اپنے گناہوں کے شر سے گناہوں کے شر بہت سے ہو سکتے ہیں جن سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا ضروری ہے وہ ذات ہی پناہ دینے پر قادر ہے گناہ کا ایک شرط تو یہ ہے کہ گناہ کرنے والا اللہ کی غیرت کو دلکارتا ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ان طلحہ یہ ان اللہ یغار بندے کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو بھی غیرت آتی ہے غیرت اللہ تعالی ماں ہرا لگو اللہ غیرت اس وقت ہے جب بندہ کسی گناہ کا ارتقاب کرے جب وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اپنے رب کی غیرت کو دلکارتا ہے اور گناہ جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اپنے رب کی غیرت کو دلکارے گا جیسے کفر ہے شرک ہے بڑا گناہ ہے اتنا ہی زیادہ وہ اپنے رب کی غیرت کو دلکارے گا اور اگر گناہ ایک عمومیت کا درجہ اختیار کر لے تو اللہ کے غیر و قصب کو مزید للکارنے اور حاصل کرنے کی بندہ تھگو دو کر رہا ہے کچھ بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جو آج ایک عموم کی شکل اختیار کر چکے ہیں شرک ہے شرکیا اڈے ہیں شرکیاں مقامات ہیں اسی طرح ایک گناہ جادو کا ہے کہ جادوگر قدم قدم پر موجود ہے ہر دوسرا تیسرا گھر جادو کے عمل سے متاثر ہے جادوگر اس زمین کے نقشے پر سب سے پترین مخلوق ہے سب سے مکروح انسان ہے اور سب سے گھٹیا انسان ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ضروری نہیں کہ جادوگر وہی ہوتے ہیں جو آپ کو بازاروں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں بعض اوقات مسجد کی محراب میں نمازیں پڑھانے والا انسان بھی جادوگر ہوتا ہے بعد اوقات مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دینے والا انسان بھی جادوگر ہوتا ہے اگر آپ کسی جادوگر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو دم کرنے لگے اور دم کرتے ہوئے وہ آپ کا نام پوچھے آپ کے باپ کا نام پوچھے آپ کی والدہ کا نام پوچھے سمجھ لو کہ جادوگر ہے مسجد کا امام کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا عالم کیوں نہ مشہور ہو لیکن یہ عمل جادو ہے اور یہ چیز اور یہ کردار آج ہر جگہ موجود ہے اللہ پاک کا فرمان بھی ہے انیرانی ایمان والا ہوشیار ہو جاؤ چکن ہو جاؤ آج بہت سے مولوی مولویوں کے روپ میں ایک عالم کے روپ میں آئیں گے اور ان کی نظر تمہاری جیبوں پر ہوگی اس قسم کی حرکتیں وہ سیکھتے ہیں جادو کے پروگرام حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا مال لوٹیں اپنی چاندی بنائیں یہ لوگ تمہارے دین کے بھی ڈاکو ہیں اور دنیا کے بھی ڈاکو ہیں جن کے اعمال انتہائی مضموم ہیں اچھے خاصے گھرانوں میں شر داخل کر دیتے ہیں میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے ہیں اچھے خاصے انسان کی عقل کو مختل کر دیتے ہیں اور ان کی عقل پر ایسا قبضہ جما لیتے ہیں ان کا شعور اور سوچ ختم کر ڈالتے ہیں بڑی بھیانک یہ مخلوق ہے جن کا انجام انتہائی بھیانک ہوگا تو یہاں پر اس الاستغفار میں بندے کو یہ سکھایا گیا کہ اپنے اعمال کے شر سے بنا مانگو اور خاص طور پر بڑے بڑے گناہش ہیں کہ زیادہ اللہ کی غیرت کو دلکارنے والے ہیں تو اعمال کا پہلا شر یہ ہے کہ گناہ کرنے والا اللہ کی غیرت کو دلکارتا ہے دوسرا شر یہ ہے کہ گناہ کرنے والے پر دوسرا گناہ کھول دیا جاتا ہے ایک گناہ سے فارغ ہوتا ہے دوسرا گناہ اس کا منتظر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بڑی راحت کی زندگی ہے اور بڑی عیش کی زندگی ہے فلاں تو ہمیشہ بیمار رہتا ہے تکلیفوں میں گھرا رہتا ہے اور میں کیسا آزاد ہوں اور کس طرح میں جو ہے وہ اس زمین پر چلتا پھرتا ہوں دوڑتا پھرتا ہوں معیتوں کا ارتکاب کرتا ہوں ایک معشیت کے بعد اگر توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ پروردگار کا کرم اور اس کا فضل ہے اور اگر معاشیت کے بعد ایک اور گناہ کا رستہ کھل جائے تو یہ اس گناہ کا ایک بھیانک انجام ہے اور جو بندہ گناہوں پر گناہ کرتا جائے سیاہ پر سیاہ کرتا جائے وہ اللہ کا محبوض بندہ ہے کچھ بندے ایسے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ وہ نیک بنے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ میرے دربار میں آئے اور میرے سامنے سجدہ کرے مارت عورت بےد حاشا ہے حج نہیں کرتے اللہ نہیں چاہتا کہ یہ ناپاک شخص میرے گھر میں آئے تو یہ پردگار کی توفیق ہی ہے تو یہ بھی گناہ کا وباد ہے اور گناہ کا شر ہے کہ بندہ ایک گناہ سے فارغ ہو دوسرا گناہ اس کے سامنے ہو دوسرے سے فارغ ہو تیسرا گناہ اس کے سامنے ہو تو یا اللہ میں گناہوں کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور گناہ کا ایک شر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اداب علیم اور اس کا دردناک عذاب جو کہ گناہوں پر انسان کے سامنے ایک وعید کی شکل میں ہے بعض گناہ ایسے ہیں کہ انسان ان کا ارتکاب کر لے تو قبر میں پکڑا جاتا ہے اور اس کی قبر قیامت کے قائم ہونے تک جہنم کا گڑا بن جاتی ہے اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم کا عذاب اس سے بھی سخت ہوگا اس سے بھی شدید ہوگا یہ گناہوں کا خسارہ ہے اور گناہوں کا ببال ہے اور یہ بھی گناہوں کا شر ہے کہ اللہ تعالی کسی بندے کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ہی نہ دے اور یہ بھی گناہوں کا شر ہے کہ بندے توبہ تو کریں مگر اللہ باغ قبول ہی نہ کرے اور اس کی توبہ اوپر پہنچے ہی نہ جیسے کوئی بندہ گبتلائے شرک ہے کوئی بندہ مبتلا تو چاہے یہ نیکیاں کریں سجدے کریں گناہوں سے توبہ کریں نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ان کی کوئی نیکی قبول ہوتی ہے تو پیارے بھی کی دعا آ یہ جملہ بڑی اس میں فہد ہے اور بڑا اس میں علم ہے کہ اعوذ تو من شرح ما سنا تو یاد میں جو کچھ کر چکا ہوں اس کے شر سے تیری پناہ میں تو کر کر کے بھول چکا ہوں کہ کیا کچھ میں نے کیا ہے ان کا شرط و مجھ پر قائم ہے ان کا شرط و مسلط ہے مجھ پر یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اپنی تمام کرتوتوں اور تمام گناہوں کے شرط ابو اولا کا بھی نعمت میں تیری تمام نعمتوں کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں ہر نعمت کا خالق تو ہے اور کوئی نہیں کوئی قبر والا نہیں کوئی درپاہ درگاہ والا نہیں کوئی بابا نہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں تو ہی ہر نعمت کا خالق ہے اور تو ہی عطا فرمانے والا ہے میں ان لوگوں کے عقیدے سے بیدار ہوں جن کو بیٹا تو اللہ دیتا ہے مگر نام اس کا عطا محمد اور فلاں پیر کی عطا اور فلاں پیر کی دین میں اس سے بری ہوں ابو اولا کا بے نعمت میں تیری ہر نعمت کا اعتراف کرتا ہوں ہر نعمت کا خالق تو ہے عطا کرنے والا تو ہے مالک تو ہے بارش تو برساتا ہے اور بارش کے نتیجے میں پیدا ہونے والا اناج تیرے امر سے پیدا ہوتا ہے تیری توفیق سے پیدا ہوتا ہے ایک ایک دان تیری عطا ہے اور تیری نعمت ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں حق کے شکر تو اچھا بجا نہیں لا سکتا مگر اعتراف تو کرتا ہوں اللہ کے بندوں اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوخ کر دینا کہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں شکر کی پہلی سٹیج ہے اور پہلا درجہ ہے باقی اور بھی اعتراف کر لیں اللہ کے پیارے بارش نے کچھ بندوں کو مومن کر دیا اور کچھ کو کافر کر دیا جنہوں نے کہا یہ بارش اللہ کی دین ہے ان کے ایمان نکھر گئے جنہوں نے کہا یہ بارش فرانس ادارے کی تاخیر ہے فلاں بابی کی دین ہے اس ایک جملے نے انہیں کافر بنا دیا یہ بڑا ایک مرکزی عقیدہ بھی ہے برگزی عقیدہ بھی ہے جس کی تعلیم ہمیں دی گئی ابو بن علیہ اے اللہ ان تمام نعمتوں کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں ابو کو بے سمبھی اور یا اللہ آخر میں پھر اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں فرنی مع دے مجھے بخش دے لا فروب تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے یہ میرا عقیدہ ہے اس پر میں قائم ہوں کہ تو ہی گناہوں کو معاف رمانے والا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے تو یہ سعید الفاظ پورا ہوا گناہوں کی بخشش اللہ کو خوش کر دیجیے دی کہ میرا بندہ گناہ کر کے مجھ سے توبہ کر رہا ہے اللہ کے پیارے کے کی دعائیں بڑی جامے ہوتی تھی ایک گناہوں کی بخش کے تعلق سے آپ کی دعائیں بڑی تفصیلی ہوتی تھی آپ کی دعا ہر دعا بڑی جامع ہوتی تھی اور ایک ایک کلمے میں بڑا بڑا علم ہوتا تھا لیکن جہاں گناہوں کی بخشش کا معاملہ ہوتا اللہ کے بھی بڑی باریک بھی نہیں اور بڑی تفصیل سے دعائیں کرتے اللہ درکا ہو بچوں ب صغیر ہوں کبیر یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے جو چھوٹے ہیں وہ بھی اور جو موٹے ہیں وہ بھی جو صغیرہ ہیں وہ بھی اور جو کبیرا ہیں وہ بھی ایک دعا دوا میاں فرما دے اللہ بچہ یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے جو غلطی سے ہو گئے ہوں وہ بھی معاف فرما دے جو ناشنائی میں ہو چکے ہوں وہ بھی معاف فرما دے جو مزاق میں ہو چکے ہوں وہ بھی معاف فرما دے جو سنجیدگی ہو چکے ہوں وہ بھی معاف فرما دے اللہم مغفر ما قدمت اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے جو پوشیدہ ہیں وہ بھی اور جو ایرانیاں ہیں وہ بھی جو اگلے ہیں وہ بھی جو پچھلے ہیں وہ بھی تو آپ غور کیجیے آپ کا استفاد کتنی باریک پینے پر ہے اور ایک ایک گناہ سے توبہ اور استغفار تو یوں آن استغفار سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے لیکن ایک بندہ اگر سید الاستفار کو اپنا معمول بنا لے تو پھر یہ گناہوں کے بخش کی نوید بھی ہے اور جنت کے داخلے کی بشارت بھی ہے انسان صبح کو ایک بار پڑھ دے اس دن انتقال ہو جائے تو جنت واجب ہوگی اور شام کو پڑھ دے اس رات فوت ہو جائے جنت واجب ہوگی یا اللہ ہم گناہ کو معاف فرما دے یا معاف فرما دے یا اللہ ہمیں ان سے بچا اور ہمیں سچا توبہ کرنے والا بنا دے ہماری توبہ قبول فرما لے جو فوجان جن کا انتقال ان چند دنوں میں ہوا بلکہ جب بھی ہوا تیری توحید پر مرے سب کو بخش دے ان پر پردہ ڈال دے انہیں معاف فرما دے ہمیں نیک مال کی الحمدللہ